وقف وسلام تو محمد و صحابی وصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله واتبع سبيل من أناب إليا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظم وصدق رسول النبی الكریم الأمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی جائجوہ الذین آمنون لے وسلے مو تصلی ملا تو سلام علیک یا سیدی یا رسول و سابی یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی خاتم النبیین و علی آلک یا مکین قلوب المؤمنین سمع سلام اللہ الحمد درود با جی دعا ہے حق تلا جلا مج نفس و شیتان فرما دے حق بول کے اس عمل کی توفی اتبے جماعت المبارک مبارک اندر اوصاف اولیاء کرام کا بیان کرام کہہ لو اولی کرام تابق میں پڑھیے جس تمبی آخیا ہے سیدی امام عبد الوہاب شاہرانی رحمت اللہ تعالی لے دی اس مبارک کتاب کے اندر اولیاء کرام ارام اوصاف اخلاق آد سیرت نوم مخصوص اور منفرد رنگ بیان فرمایا گیا میں چاہیا کہ اس کتاب کے اولی کرامف مبارکہ پڑھ کے سناوا یہاں اوساف کے پڑھ سنن کے بندے یہ فائدہ ہوں کہ وہ اپنے نیک عمل سے مغرور نہیں ہوں بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام دے کے نکل چکیا میں اسلام جائیں پہنچ کا ملی لوگ دے اخلاق و واد اگر بیان ہو بڑنا بندہ اندر اخلاق کا مطالعہ کر کے ان سمجھ گئی اور نہیں تو کم از کم اپنے عملوں سے مغرور نہیں ہوں اپنے عملوں سے مغرو ہی اور یہ سمجھنا کہ میں دین پورا کیتی بیٹھا میں کافی عمل کر لیا یہ شیطان والا کام ہے اور جہنم کی جی چابی خیال آیا نہیں تو بندہ گیا نہیں حقیقت بھی یہ ہوئی ہے اور ہونا بھی بندے میں یہ جی چاہیے کہ جو عمل میں کیتا ہے کچھ نہیں یہ ہے نہیں حقیقت بھی یہ ہوئی بس کے اندر اگلے دن ایک بندہ ملیا اس من پوچھا کہ پیر کی ضرورت ہوتی ضروری ہوتا پیر پڑھنا سنباد بھی پڑھنے روزہ بھی رکھنے آج بھی کرنے قرآن شریف کا میں آفز بھی ہیں قاری بھی ہیں ایسی ڈپٹی کنٹرولر فوج کا کنٹرولر ڈپٹکٹرولر سوج کا شاہدرے دا ایسا کچھ ایسا کرنے دینا اپنا پورا کرنے پھر کیا مرشد دی لڑ ہوں کیوں ضروری برشت اور سوال کیا میرے فورن اللہ ادال کی طرفوں سے نہیں آیا مرشد اس کام ایسے لئی مرشد ضروری ہے کہ جے کامل مرشد نہ فڑیا جاوے نا بندہ اپنا ہے دین میں پورا کی جے کامل مرشد فڑ لے تو پھر سمجھتا میں کھے لی میں کیا بے لیا مرشد فڑنا ضروری ہے ہوں ت سمجھی بیٹھا ہے میں دین پورا کی بیٹھا جی شریعت نال فرولن جائیے نا تو دین پورا کی ایمان بھی نہیں لبنا اس کامل مرشد کا فیض ہوتا ہے کہ بندے نمال تکبر تے غرور تو بچا ہے تکبر غرور ہے شیطان کا کام وہ احساس پیدا اندر کرتا ہے نفس کی حقیقت بندے اگے کھولتا ہے مرشد کام جب نفس دے خطنے اگے بندے کھلتے ہیں ادھر شرا شریف اللہ تعالی دی بارگاہ اس دی باریکی سامنے بس پھر بندہ اسی احساس گم ہو جاندا ہے کہ میں کچھ ہی نہیں نہ کچھ کر سکیا نہ کچھ کر سکنا وا جدو یہ نیاز مندی یہ آج بھی یہ احساس اللہ تعالی دی بارگاہ بندہ لے کے جاوے گا اس فضل و کرم دنال دنال اس بندے کی جولیاں بر دیں گی فضل ہونے ہی اس لیے نے جسے یہ بندہ یقین کر کے گیا کہ میں تیری بارگاہ کچھ نہیں لیا نہ میں کچھ لیا سکتا سا تیرا فضل ہی یہ تیری رحمت یعنی سارا کچھ کر کے یہ نہ سمجھا جی کرے الٹا تو سارا کچھ کر کے اپنی پوری کوشش محنت تو بعد پھر اے نظریہ سوچ رکھے اور اے مرشد کامل تو بغیر اے نظریہ نہیں نہیں تے جیڑا مرشد کامل نہ ہو مرشد ہوے گیری او پھر اے آ بھائی مرید بھی تے پیر بھی اسے گمانڈے بھی سر سے پگ تو منہ دہڑی رکھ لیے ہوں ہوش بھی آسام کتب بھی آساو پگڑی دو چیز چڑھ گیا اور یہ کتاب جب میں پڑھی ہے نا منتیں لگا میں غیر مسلم ہوں کو جی کوئی گل پڑھنا اویم لگتا جی میں غیر مسلم ہوں مسلمان, مسلمان बाकी ठीक है हम मैं जे बैठा हुआ अपन अपने आप तो हौले जिसम वाले बंद मैं समझना जारा मा ही है कि जे पहलवाना की महफिल हो सतह के जुस्से जिसम काठ वाले कद काथ, काठ वाले बंदे वेखा मैं समझना मैं तो कुछ इवे नहीं सारा पहलवान मैं फिर बैठा हो गया उ ने लत् हले रख के सह कट लेना सह ही कट छे तो सबू अपने एहसास पैदा असा ए मतलब यह निकलिया भी आप तो उत्ते बंदे वेखो वो दीन च आप तो उत्तेखो जब उत्ते आए वेखोगे तो वेखो समझोगे असा कख नहीं किया جی دی چاپ تو تھلے والے دیکھو گے تو پھر شادانگ آپ مغروری آ جانی اس بھی آخیا میں چنگا دسا بھی آنگے تو میں چنگا جانم لو ہو اور او اولیاء کرام سوفیائے امام ابد الواب شاہرانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کے مطابق پہلا وصف ان کا یہ ہوتا ہے کہ جان سایا سائے دار چیز تو جدا نہیں ہوں اسی طرح اللہ دے ولی اپنا عمل قرآن اور سنت تو جدا نہیں ہو تمام اولیاء کرام انہاں ان ہی کم کام ہے کہ ہمیشہ عمل قرآن اور سنت دے مطابق کرنا دی فکر اسے مصروف رہی سید بغدادی رضی اللہ تعالی آنو دے بارے لوگوں نے جھوٹ گڑیا ہویا ہے کہ پہلوان سنت سید کوڑ کیتا سید سد آخیا ہوا تھلے ڈگ پاؤ مینو کچھ ہے تو ڈگ پیا تو پھر ادھر ڈگ پیا ادھر چڑھ گیا تو شان بن گئی جھوٹ ہے حضرت جن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمدے اللہ سن کوئی پہلوان نہیں کرف مقرر بکواس جھوٹ گڑے ہوئے ہیں پہلوان سن حضرت جند بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی سن کوئی پہلوان آپ نے کی آپ فرما دی جنید بغدادی رضی اللہ تعالہ تریقہ تو نشید تن بل فرمایا تسو فال سفیا فکارا اثان لوکہ جڑا ہے نا یہ سب قرآن سنت قرآن تے سنت مضبوط پناہی ساری اسے قرآن تے حدیث دیئے سے دی کی مطلب اسادہ ہر عمل و سنت کے مطابق ہوتا ہے نا قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا صوفی دی حقیقت بھی یہ ہوئی امام عبد الحاب شارا اسے کتاب تمبیل مخترین فرماند نے حقیقت سوفیے فائند ہو و عالم عاملا بے علم ہی آلہ وجہ لاس فرمایا سوفی کنہ آ صوفی کس بندے نو آخیا ہے اور صوفیوں سوفی وہ بندہ ہوں جہا اپنے شریعت متاہرہ علم کے اتنے پورے خلوص نال عمل کرے سوفی آخر اجکل تو آدھے نا جڑے در تک ہوئے لیکن سوفی سفیا کرام اویا سفیا آخیا جفیا اس واسطے آخیا جفائی والے ہوں دے. دل دی صفائی عمل دی صفائی نیتان دی صفائی ہر وقت اپنے ہر عمل دی صفائی شریعت دے مطابق کرتے ہیں تو اندر سوفی تو آپ فرما نے تریقل تو نام مش اتن بل کتاب سننا ساڈا طریقہ کتاب و سنت کے نال کتاب نہ ہارا سد ال اوزہ اجما و, و تو ادک قرآن اللہ تعالی دی کتاب ساری کتاب دی سردار تے سب تو وی جامع کتاب ہے اور ساری شریعت تو واضح شریعت اسلام والی اس واسطے صوفی دا ہر عمل جہا جی ہے وہ قرآن و حدیث دے مطابق قرآن و سنت کے متابک مطابق ہوں قرآن و سنت دے مطابق, دا. دا دا مطابق دا ہے یہ پہلا وسفے ہوں جدو ماراں گے سا کام قرآن متابک ہے تو جدو نظر نہیں آنا تو پھر آپ پہ ہی سمجھنا سکر مسلم بھی لگے پھرنے والے دوسری صفت کہ جس قول فیل دے بارے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ایک قرآن حدیث دے مطابق ہے کہ نہیں پھر اس کام نہیں کرتے چھڈی رکھ دینے جنہ چہر حقیقت شریعت دی نہ کھلے اسے عمل نہیں کرتے وہ سارے پاس نہیں جاتے دے عمل ویچ کے پیچھے نہیں چل دے کیوں انہوں نے ہے لوگ تے برے کام بھی کرتے ہیں بداٹا بھی کرتے ہیں شرح تو ہٹ کے بھی کرتے ہیں ایسا لوگ مگر کی چلیے اللہ جیڑا دے ولی لوگ جا مسئلہ انہوں دے اگے قرآن حدیث تا نہ کھلے حالے گل روڑے چ ہو پتہ نہیں ہے جائز کہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں شرح کی طرف رہنمائی ان سامنے نہیں پہ آتی او پھر اس کام چی رکھتے ہیں انہوں کرتے ہی نہیں مت شریعت دے خلاف ہو جمام عبدل وہاب شارا نہیں فرما نے پھر کئی ولی اللہ دے کہ جو دے سامنے مسئلہ نہ کھلے نو مسئلہ ان کا درپیش ہوا نہیں خبر پہ ہوتی بھی شرح اس کے بارے کی آخری تو پھر وہ کرتے کہ اپنے دلوں کی تبج رسو کری مل کر جب بار گاہت پیش ہو جر ان سرکار کو ہی پوچھ لیں ہزور تھی شرح کا آ مسلا ساڈے تک کھلتا نہیں پیا یا نوا عمل سڈے سامنے آیا جناب فرماؤ اس بارے کی رہنمائی جو سرکار پھر ان فرما نے اس دے مطابق عمل کر لیں لیکن امام عبد الواب اشارہ نہیں فرما نے کہ اے ہے اکابرین دا کم ہاں چھوٹے بندے چھوٹے بندیاں دا کم نہیں ہے بڑے وڈے بلایات والے بندیا کا کم ہے کہ اپنی توجہ نال بارگاہ رسالت پہنچ کے تو اتوں مسئلہ پوچھ مقام کو چھوٹا تو نہیں نہیں من سگریٹ نوشی نو شاید اس دے, دے بارے کوئی خاص قرآن حدیث نام لے کے گل تو نہیں نہ کی جی ان بارے نہیں دسیا تو اللہ دے ولی اس دے بارے بارگاہ رسالت جو چھ لیں گے اتوں جنا بھی بھی پوچھا ہے نا حرام ہی سمجھے کر کے شاہ صاحب کرم والے ربانی جنیا کرام نے خلاف ہوں سخت مخالف ہوں مخالف ہوں کہ وہ اصل بارگاہ رت چنا مسلا ہلکا ہی بیٹھے ہوں اس واسطے انہوں نے پچھے ٹوٹ پو نا تو ہے چنگی گل ہوتی ہے حدرت جی سڈے صاحب ہے گرام انہوں کا ایویں دمل ہوں کہ انہوں جدو کوئی گل نہیں سی کھلتی انہیں روکی رکھنا کام عمل نہیں کرنا وہ جی کر لگے نے تو کسے دس دن نہیں اجن شرح صاحب ہے کرام یہ نہیں ویکیا سانو کی بندہ ہے جڑا پیاہ آخر اج نہیں اجن اے انہا اے ویکھیا ہے جدو گل سمبیا باغ کی پیا کرتا ہے تو ہزور سکار تو جانی کھڑا ہے باقی احابی دلیل حوالہ حضور سرکار کا پیا دینا ہے تو بس پھر وہ جے وڈے چھوٹے بن چھوٹے بن جزرت حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی دے بارے اس کتاب لکھا ہے کئی بار حضرت عمر کسے کم دا ارادہ سن بعد لوگ بعد لوگ فرما دیں سن کہ حضور پاک نے نہیں کیتا حضور نے اس دا امر نہیں فرمایا جو ارادہ حضرت امر کیا ہوتا اس فورن چڈ دے سن کیوں آ کے گل جو رسوے کری آ گئی تجوال بولو سبحان اللہ آپ سرکار نے ایک کار ارادہ فرمایا نو حکم کہ جڑے کپڑے دے نے نا ہاں آپ سرکار ایک بار خیال آیا بھائی میں کپڑے بیت الخلا والے جس لیے میں حاجت کرنا وہ لا کے دوسرے کپڑے پا کے نماز پڑھا کیوں جو مکھی پخانے کے تو میرے کپڑے جاندی یہ جی باقی خلاف ہے لہذا میں کر جلے کپڑے لا کے دوسرے پا کے پھر نماز پڑھیا گیا کسی بندے آپ ارد کی ضرور پتہ نہیں حضور پاک دے زمانہ اقدس دسے اندر لوگ وہ کدہ ہجے تلے کپڑے وال نماز پڑھ لیں گے تو سن توتار دے جے آپ نے فرمایا یار میں گلتی کی تھی, توبہ کرنا میں جڑا کام آپ سرکار دے سامنے ہوتا رہا آپ نہیں روکیا میں سبحان, سبحان سبحان اللہ اللہ کن یار لوگ حق دی طرف لوٹنے والے کنا حق دی طرف لوٹنا آپ فرما دے ہوں سن حضرت فاروق یاد جی فرما سن میں اس بندے آستے اللہ تعالی دی طرف رحمت دی دعا کریں گا جیڑا بندہ میرے سامنے میرے عیب بیان کرے گا جیڑا میرے سامنے میرے عیب بیان کرے گا میں اس بندے آستے رحمت دی دعا کرا اصا تو ایپ بیان کرنے لڑنے تریف بیان کرنے خوش ہونے حدرت عمر اور صحابہ ہے کرام اور کرام اس کے الٹ سن اور بلی وہ ہوں بیان کرو تے خوش ہو تریف کرو تو ناراض ہوف سے دشمن دشمن کی تاریف ہو بندہ خوش کیوں بے وقوف بندہ خوش ہو سکے نا دشمن دے بیان نو تو بندہ خوش ہوتا ہے نفس دشمن ہے جدو ہے بیان نو ہو سیانے بندے وہی آخر وا اج ہوں رہے چنگا کھول ہی جانا میں کٹ لوا گا کوشش سبحان اللہ اس طرح کی گل جی مکھی والی میں امام مامزین العابدین دے بارے بھی اسی طرح نہ آتا ہے تیسری صفت سفت دی صوفیاء دی, دی کو اپنا معاملہ اپنے اولاد دا معاملہ اپنے سنگیاں دا معاملہ اللہ تعالی دے سپرد کیتی رکھ ہیں شریعت دے مطابق اصول قانون پورا کر ہیں اولاد دے بارے بھی گھر والیاں دے بارے بھی اپنا دسنا کرنا سارا کچھ فرد جو ہے وہ پورا کر لیں رہا مسئلہ انہوں کا سیدا ہونا اولاد کا گھر والوں کا سگیا دوست مریداں کا ان سا ہونا شرح کے راہ تے پینا اللہ رسول دلنا اس بارے وہ اپنے آپ پریشان نہیں رکھتے اس معاملے اللہ تعالیٰ سپرد کر چڑھتے ہیں اسے یقین اعتماد رکھتے ہیں اندر روڑ مولا دل فرن والا قانون پورا کر بیٹھا ہوں تو ہی دل پیلے گا یا دعا تے یا اللہ تعالی دے سپرد کر کے معاملہ تسلیم دل دے سکون باندھتے اللہ تبارک و تعالہ انہوں دے اعتماد نو ٹھیس نہیں پہنچا اللہ تعالی انہار دیا اندر سنگیا تلاد کا معاملہ حل کر چکا یہ بھی بڑے وڈے یقین دی گل ہے اپنے رب سونے نا. چھوٹی شہ نہیں تمام عبد الہاب شارا نہیں رحمت اللہ تعال ہے آپ فرما نے میرا پتر عبدالرحمان میں بڑی کوشش کرتا سا علم دین پڑھے ہا جی ادر ہی شوق لگے نو لیکن نہیں لگتا میں اپنا معاملہ سونے کے سپرد چا میں کنڈ پیچھی دعا کرتا سا یا اللہ دل چا سیدا کر پاسا کہ میں ایک دہار گزری ہے مولا اگے فریاد کیتی کی معاملہ رب دے سپرد کیتا کیا اگلے دن اپنے سنگیاں تو بھی اگان شوق رکھے کلا دی سبحان اللہ صوفیاء کرام لوگ جڑے ہیں وہ اج دے ہوں ہاں انہوں نے پتا ہے کہ دل دا پھیران والا اللہ ہی کتے نو سیدھا نہیں کر سکتے سا نہیں کرنا واٹ نہیں کھڑنے نے جب اس یقین اپنے اللہ دی طرف متوجہ ہوندے نے تو دعوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آس امید پوری کر ہاں یعنی اللہ تعالی یقین اور اعتماد ان لوگ پیدا کر لیں کہ اپنا ہر معاملہ دلوں اتوں قانون پورا ہونا یہ بکوف کا کام ہے کہ دلوں رب کے سپرد کر کے اتو شرح کا خیال نہ رکھے دلوں اللہ تعالی اعتماد اتو شرح کا قانون پورا یہ سوفیا گرام کا طریقہ یہ ہے انہوں کی بس اس واسطے ساری اولاد جی سیدھی نہیں نہ ہوں تے کٹن مار آسے ادھر زیادہ توجہ نہ دیادہ دن دعا دے اللہ تعالیٰ توجہ تالج در گڑ گڑا حضور پاک سرکار دی حدیث مبارک مومن دی مومن دے بارے کنڈ پیچھوں دعا قبول ہوں دسو نا انہوں میں حق اندر دعا کی کانڈ چپ کر کے مسلمان پرہاس سے دعا کرو جا مومن بندہ اللہ تعالیٰ نکالو تسا خود سمجھدار ہو دوسرے عام مومن دے بارے دعا اللہ تعالی کانڈ پیچھو والی رد نہیں کرتا تو قبول فرما ہے جبکہ اتے صرف ایمان رشتہ ہے ایک تو اولاد آ تو دو رشتے ہو گئے ایمان آ جان والا بھی دو رشتے جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی بار گائے نال سوال کرے گا نا درد نال سوال کرے گا جن دعا درد تجزی ہوے اللہ تعالی اب قبول چوتھی صفت جو امل کرتے ہیں خلوص کرتے خلوص اخلاص اخلاص دا مانا تو جان د خالص کرنا خالص شاید کیڑی ہوس شاید ملاوٹ کسی شاید ملاوٹ دھد خالص آ دینا بھی جس پانی دا قطرہ بھی نہ ہو عمل خالص کہڑا ہوں عمل خالص ہے ہو نیت ارادہ اللہ دی رضا تو سوا کچھ نہ ہو خالص عمل ہو بالکل کوئی مقصد دنیاوی شامل نہ ہوئے جے ہو گیا ہے دنیاوی مقصد ان کا بھی لوگوں واچ آ گیا ہے یا لوگ کا تو فائدہ دنیا دا حاصل کرنا مقصود ہو گیا ہے دین دے کم تین دم فرو آختے ریات و وا یہ حدیث پا کے آخیا گیا چھوٹا شرک ایک شرک ہو گیا نا وا ایک ہو گیا چھوٹا وڈا شرک ہویا کہ بندہ خدا دے برابر کسی سمجھے یا خدا سمجھے خدا دے برابر سمجھے چھوٹا شرک ہو گیا کہ عمل کرے دین دی مقصد ہو دا دنیا تو فائدہ تو فائدہ حاصل کرنا تے دنیا کمانا مقصود تے پھر اے ہوا اے چھوٹے شرک چ پیا حدیث پاک جس نو چھوٹا شرک آخیا گیا اے اتنا بریک کام ہے کہ حدیث پاک چوندہ دور پتھر پیا ہو ہنے ری رات بچھی ہوی اسڑی ویکھنا سوکھا ہے آ ریا وکھاوے والی گل جہی ہے نا اسمجھنا اور ہاں میں تمہیں دس گیا نا بھی مرشد کامل ملے مل نا تو پھر جدو حقیقت کھولتا تو اوی لگتا پھر کچھ نہیں کی. ہوں جس آپ اندازہ لگاؤ کہ بھائی حدیش پاک دسیا گیا ہوں ریا وکھاوے کن عمل برباد ہو جا تبارک و تالا ملاوٹ والا مال کوئی نہیں قبول کرتا بالکل وہ بارگاہ خالص تین لگ کے بندہ جا ای شرمندہ تلیل توار نہ ہویس پا کے چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لما خلق خل ک اللہ ہو جن تدن الفیحا مالا رات ولا اذن سمعت ولا خطر کل قلب بشر قال کلمی فکالد فقالت قد حلموں میں ثم قالت سلاسن سما کالت اناحرا منالا کلے بخیل وا مونے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالی نے جدو جنت رو پیدا فرمایا سامان ہے جڑا کسی اکھ تکیا تک ہی نہیں کسی کان سنیا ہی نہیں کسی بشر دل سے خیال تک نہیں آیا اس اللہ تعالی نے اس فرمایا بول جنت بولی اس آخیا تین وار کد فلحال مو ایمان نا کامیاب ہو گئے ایمان آئے کامیاب ہو گئے ایمان آے کامیاب ہو گئے پھر جنت نے آخیا میں حرام ہر اس بندے جا بکیلے اور وکھاوا کرنے والے بخیل تے بھی حرام بخیل جڑا اپنے مال دے اندر اللہ تعالیٰ دے حق فرد پورے نہ کرے مال بچاوے فرد گوا مرائی انہوں جڑا وکھاوا کرے لوگوں کی خاطر کوئی کم چنگا کرے کوئی چنگا کم کام تے مقصد اللہ کی ردا نہ ہو لوگوں کا وکھا لوگوں لانا لوگوں تو نفع حاصل کرنا لوگوں تو کوئی مقصد جڑا دنیا دے رکھی کھڑے ہاں جی جناب والا سمجھ لے ایسا بندہ مرائی چھوٹا شرک بیٹھا ہے چھوٹے کے سمدہ مشرق بنیا بیٹا کافر شریق مولا قیامت پینے اپنے عمل دینال حدیث پا کے چاہتا ہے جدو قیامت آن وخاوے کرنے والا بندہ اللہ گاہج پیش گا سوال کرے گا مولا مینو عطا فرما رب سونا فرماگا میرے جنہوں واسطے کردہ سائن تو اجر لے تجھے میرے واسطے میں تینو اجر عذاب دے اندر پی جاوے گا سجنا معلوم ہوا ہر عمل تو پہلوں بندہ اپنی نیت خالص کر لوے پھر بھاویں تھوڑا بھی کرے گا مولا دی بار گا چوکھا بن جاوے گا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اخل عمل ہے فن نگ کا بسیرو امل کو خالص کر لو پرکھن والا بڑی بریک نگاہ رکھدہ فائن نگ کا بسیروں سیا سونا لے جانے سنیا کو उनके कोल तो इन्हें सौदा है उन्हें उस वे तपा के खोट एक पास चक्कर में खालस एक पास चक्कर में सुनियारा जो खोट एक पास कर ला मालिकता अमल तक जड़ा खोट में रलिया पैया क्यामत आए दिन कि नखेड़ा न करे उस क्यों जुदा न करेगा किए इस वस्ते बजुर्ग लोग फरमाते हम इत खरा कर ल अपने अमल में इथे ही खरा कर लच्छा जमें जिमें पढ़ी दी मुकरे गुर जे, में जे में تو دور نسی دس کا اردا کرتا ہے کہ باتیں چڑیے یہ یار اس انداز بولن کا ارادہ لوگ پسند کرے بلے, بلے آخر ہے جی شیر پڑا ٹکی ہو جان یہ پھر آ جا اس زمرے چر لگتا یار سا کی پکڑنے لیکن ایک شاید مینو پھر یہ دلر کرتی اس گلتے کہ شاید وہ برکت ن میرا ارادہ یہ نہیں ہوں میں تنوع فسا کے دے تو تک فائدہ لینا اپنی ذات دا میں اس واسطے سر شیر پڑھ لینا کہ چلو اس جی کسی دا دل موم ہوتا ہے تو دیے پاس آ جیت یہ آتی ہے جدوں دین کیونکہ میں ویکیا کئی بندے ایک شیر ہی میں پڑھیا دی زندگی بدل ایک شیر زندگی بدل بڑے بڑے پاپی بندے سر لایا شیر دخر ایک گل دا حسن ہے اس گل کے حسن لار جی آواز دا حسن شامل ہو جاوے تو سونے کے سواگ ہی بن جائے گل ساری نیتان کی میری نیت یہ نہیں ہوندی اللہ جی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرماوے منتھ یہ نیت میری نہیں ہوندی کہ میں یہاں پسا کے کوئی روپیے لینے کو لے جی اگر اے نیت ہویری تو پھر سر دور بےمانی میں مان شامل کر لوا کی یہ لوگوں کو خوش کرنے والی کیونکہ گلیں بھی دی مرضی دیا کر ستی سال کرنا وہ ستی سال جڑیاں گلا کرنا سر کرنا ان کا مقصد یہی ہے کہ اے یار کسے دے دل سے چوٹ بچ جاوے ان کی زندگی بدل تے اس دی زندگی اللہ تعالی میرے فضل فرماوے بڑی اس نیت سے اللہ تعالیٰ میں نہ نہ سی توجہ نال بولو سبحان اللہ باقی ان معاملہ ہے اور او ہزور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم دواز مبارک آپ دا خطاب خطبہ شریف جڑا ہے وہ سر تو بھی خالی سی شیروں تو بھی خالی سی آپ کی آواز مبارک اچی ہو جاتی بخاری شریف یہ جی ہے ادا خطم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلا سو جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی او اچی آواز و مرت آئے آپ کی آنکھیں مبارک تو سرخ ہو جاتی جلال اللہ وشت غا... غضب ہو آپ دا غضب مبارک سخت ہو جاتا ہے لگتا سی کوئی بڑی وی آفت آنے والی ہے فوج حملہ کرنے والی ہے آپ ڈراؤن دے کہ ہن آئے تو بچو ہوئے تو اٹھو ہے ہوئے کی کیفیت ہوتی ڈرنے والے بندے کی یہ بخاری شریف آپ دے خطبے دے دوران کیفیت کیتا گیا ہے یہ کیفیت ہوتی سی लेकिन हूं सजना नफसी बने पट अला छिए ना झट एक सख्त अंदाज लाल कौम पता लड़न सोद उद के पी पौल मैं पता ही को ने प्यार बोल नहीं प्यार बोली है आने मैं अगर एक टक् एक घंटा उस کیفیت دا لا چھوڑا نا ہوئے ہوئے ہوئے ادا مجماؤن جی اٹھ کے باہر نکل جائے کیوں اےمان بنے اے نہیں کہ آپ دی سنت پاک کے نوز برلا کو کمی چاہیے تے وہی ہے لیکن اسا بئیمان بنے صحابہ کرام سننا جہاں محبوب دا اے انتال میٹھا لگتا اور اسی انداز کے اتش ہوں سن اپنی زندگی دے اندر انقلاب برپا کرتے سن وہ نہیں رہ وہ ہے ہی نہیں, نہیں رہے. کیا وہ ہے ہی نہیں, نہیں؟ تو ہوں اسی انداز جی میں سمجھانا جے کوئی بھی سمجھ لو تو بڑی گل سب کا من پڑے میں کہ تم ہسانا میں کہو مرے جڑیاں کرنا نا جی کوئی ہس کے سن لو تو برداشت کر لو تو بڑی مہربانی یہ تو سوٹ ہیں گلا یہ تکا یہ گلا اج دیا تو اگو نفستے ہیں کہ میں تقریر کر کے ہٹا تو بس جنگ شروع ہو جائے ہٹا کی وجہ شروع ہو جائیں جی سن لیں ہس کے نا تیر سمجھ لو یہ مہربانی پچائی بیٹھے رہتے رواوگے پہ پھر روا لگے کسی بار سورت میں اخلاص دی پہ گل کرنا حضرت واہب بن رضی اللہ تعالی تاب ہی نے تاب ہی نے بڑے وڈے صاحب ویخن والے فرما نے من تالب دنیا بے ہم آخرا نہ سلا کلبہ کتب اس فی دیوان النار فرمایا جڑا بندہ آخرت دے کام دے نال دنیا کا تالب بنتا دنیا تلاش کر دے آخرت دے کام دے نال فرمایا اللہ تعالیٰ اس دا دل الٹا چھڑ دے اور اس دا ناما جہنمیاں دے دفتر چ لکھ دے ناریاں دے دفتر دے اندر لکھ دے دیا آخرت دا کام ہوئے مسلم راہ دے اتے نلکا چلائے راہ دے اتے پانی چلائے مقصد ووٹ لینا آ گئے راہ دے مسافر خانہ چبن آئے مقصد ووٹ لین तारीफ करा चौधरवीं सदा समझ लिधा जहनमें लिखा ही खड़ा ही दो लानता पा दिल उल्टा हो जाना है की मतलब उल्टा दिल कदी सिद्धा सोचता ही नहीं उल्टा दिल हमेशा पुट्ठा ही मरद जिधा दिल होवे बंदा उ हो हक सुन भी ए कबूल करता भी ए समझदा भी ए حضرت واہ بلم نبے فرما دے جے عمل کم آخر ہے تو مقصد دنیا بڑی کڑی ہے ہن دو لانتہ پہ جان گیا ایک ناواں جہان میاج لکھیا جانا ہے دوسرا اس بندے دا دل اللہ تعالی الٹا چڈنا سزا ہے جہنم میں جان لالوں اے وی سزا ہے کیونکہ جس بندے دا دل مودا ہو جاوے وہ بندہ ہر برا کام کرتا ہے ہتھا کہ کفر تک بھی جا پڑتا وے سجنا مومن بندہ وہی وہ ہے ہوں دا دل سیدا رہ جاوے اللہ دے لوگ بھی اپنے دل سیدھا ہی کرشے ہاں جی سد کے جا توجہ فرماؤ آ پندہ لگان دے جا گے اب کہا کم لوگوں واسطے کرنے ہیں کم آخرت جلا آخرت رہی اتنے لوگ کا کول جلا دی امید رکھن لگ پے ہیں جی حضرت اگے سن توجہ فرما حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی انو مولا خلیفا فرما نہیں حدرت عیسا لائی سلام فرما دے نے من آ ملا بیما ہکا فرمایا جڑا بندہ علمل کر اللہ دی خاطر سمجھ لو اللہ دا ولی اللہ دا ہی پیارا حضرت سلام فرما سن توجہ بولو سبحال اللہ حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ انو محد سیمام فرما دینے میری ماں نے فرمایا پترا علم علم حاصل نہ کری جنہ چر عمل دی نیت نہ ہوئی جے عمل دی نیت نہ ہوگی جی کیا مت والے دن اے ہوئی تیرے واسطے وبال بن علم تیرے واسطے مصیبت بن جانے پترا پہلو عمل دی نیت کری عمل دی نیت کری خالہ لوگوں لو سنا مقصد نہ ہوے اپنے آپ دا عمل مقصد ہوے تا جا کے علم تینوں کیا مت والے دن نجات پواوے پواگا ورنا نہیں ذرا بول سبحان اللہ سدکے آل جا سدے جا اگے سن حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عادت مبارک سی زیادہ تر اپنے آپ دے نال سخت بول دے سن اصل لوگ بولنے آپ نال سخت بولنا گالا گلا نال آخنا پرما لوگ کا چنگیاں گلا کرنا نیک بندے والی عبادت تے آپ فاسک والے کام کرنا تین حی اپنے آپ گلا حضرت حسن بسری نے اپنے آپ ڈانٹنا کی بلا دوجے نانٹنا سوکھا آپ ڈانٹنا سو Okay. مومن اپنا حساب پڑو کر بادری سبحان اللہ یعنی مولا علی دے غلام پرتے آپ دی اما جی کبلا جہیا سن مولا علی دے حضور پاک سید عالم سرکار کے گھر والوں دی خادمہ س نو حساب کرتے سن آپ دا حساب کرتے سن اور سنو جے بندے نے اپنا بریاں صفتاں پچھاڑیاں ہو تو ان دا ایک طریقہ یہ ایک طریقہ کہ لوگ جدو کم غصہ لگے تو برا لگے یار کیوں پیک کر دینا یہ نہیں ہونا چاہیے آ جا کم لوگوں کے برا لگتا ہے یہ سمجھ لو جی میرے چی تو برا ہی ہو سکتا اور نفس دی کیونکہ المومنو مومی میرا آ تو ہے مومن مومن کا آئینہ ہے مومن مومن کا شیشہ ہے شیشہ سامنے کرو عیب شکل ساری کیفیت دی مومن اگلا کام کرے توجہ مومن ہوئے اگلا برا تے بندے اس کٹے ان فوراً دس گیا میں سال دینا بھائی تو سامنے سڈے سامنے کوئی بندہ گاڑ کٹ کے بولے سخت لہجے سڈے بولی تو سانوں گا نہیں لگنا پھر اتوں ہی اندازہ لا لیے جی یہ سڈے اور اوکھا بولنا تو سانوں بھڑا پیا لگتا ہے جب جی ابھی بولیں گے یہ بھڑا لگنا لہذا اپنے اندروں اور بولنے والا کھ لیے کام تو چنگا یہ موہمنٹ موہمنٹ رشیش ہاں جی مومن ہوئے چنگا نیک بندے لالوں وقت نیک پھر بھی شیشہ ہے پھر اندیاں چنگیاں سفتیں ویکھانگے تو اپنے کالے داغ دسن لگ اے یار ویکھا سا کیسی کی مومن برا ہوئے تاں وی مومن واسطے شیشہ ہے مومن نیک ہوئے ہوے تے برا ہے تو بریاں سفت ویخ کے اپنیا بدل لئیے اندر ویخ کے سانوں احساس ہوا ہے سارے اندر نہیں ہو چاہیے جڑی جی مومن اگلا اللہ لاولی نیک اندیاں چنگیا شفتیں ویخ کے پھر اپنیا بدل لیا چاہیے نے ہر سورت مومنٹ جہا ہے نا اگلا وہ ہر سورت مومن واسطے آئی نہ ہوں بس شرط ایک بھی مومن ہوا تو یہ ضرور اپنیا برائیاں کا احساس اگلے مومنٹ پتا کی یار گل آ نفس جہا ہے نا یہ اپنے ایپ نہیں اومن آ کے آمسرے ایپ باوے ہوم نا ریت زرے جٹی کلا یہ سفت جی سفت جی ایپ اپ کٹ لینے ہیں نا پھر اپنے اندر چاتی مار کے اہی ایپ جی ویکھیے تو ادھر بھی تو کٹنے نہیں نا پھر ایتنا بھی اللہ تعالیٰ تینوں بھی اگلے تو نگاہ رکھتے آپ بلکہ ہریش پا کے خوش دسیا گیا جا بندہ ایب وے اپنے عیب سب تو زیادہ آ سمجھے کہ میرے اندر جن عیب ایپ نے کیسے نہیں وہ بندہ خوشبخت ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ آہ! آہ! آہ! آہ! تو حضرت سن بتری اپنے نفس ن چڑکیاں مارنیا ڈانٹنا گلان نیک لوکیا کرنا کم فاسکا والے کرنا منافک والے کرنا وکھاوے کرنے والے کم کرنا ہے بس سمجھے میں اپنے آپ پیا نا ابارہ تربی پڑھنا کان السنسری اللہ تعالا بے کلام سالم الہبی سفا تلمخلے سی فرمانا اپنے آپ گلان نیک والیا کرنا اللہ تعالی کے جکنے والے بندے والیا کرنا اللہ تعالیٰ عبادت گزار بندے والیا کرنا پر کم فاسکا والے منافک والے بغیر سوچیے تو سہی جڑی اصا آپ نہ منافق سمجھے نہ کدی مرائی نہ فارسک خاجا ہسن بسری فرما نے, دے نے. کام تیرے سارے منافک والے نے. معلوم ہویا کامل مومن کامل مومن ملمو مل جمان خدا تالا پورا کر چ اپنے آپ منافق سمجھے گا اپنے آپ سمجھے گا میں فاسق فاجر بدکار جے گا میں منافقاں دی صف دے اندر ہاں آن. جی تا جا کے اپنے عمل خالص کرے گا تے پھر اللہ دے مخلص بندیاں دے اندر لکھیا جاوے گا جڑا سڈے ونگوں نہ مراد ہے سڈے وانگوں جہا بندہ ہاں جی, فارسک مراد منافے کو سی آپ سمجھ سی میں مخلص لگا پھرنا میرے سارے کم خالص نے میں سب کام چنے کرتا پھرنا وا تاں جا کے پھر اللہ تعالیٰ دے اللہ تعالیٰ دے کاغذہ مہندروں نے منافق لکھیا جانے مرائی لکھیا جانے خدا دے بندے آپ بدرگ لوگ فرمان دے سیانہ آن دے جنا آپ نو بے وقوف سمجھے بخش ہوتا جاپ جناب سمجھے میں بخشی چن والا کوئی نہیں ہاں جی جناب جی اسی طرح نیک ہوں جا بد سمجھے بد آ جڑا آپ سمجھے ہاں جی برا ہوں جڑا آپ چنگا سمجھے چنگا ہو جڑا آپ برا سمجھے سیا ہو جا پاگل سمجھے پاگل ہوتا جاپ سیاجے سیا بندہ کبھی آپل سیا نہیں جی سنگیا وہ پاگل ہے اور کوئی چنگا میرے کو اکل مندہ والا ہو جاندہ ہے میرا کمال نہیں میرے رب گل جلال دا کمال ہے پانی کی بھی کمی ہے پترا پانی بھی کمی ہے پترا آپ پانی تھوڑا سمجھو بولو سبحان اللہ سمجھ آ بھی نہیں جانا بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ اور سنگی آپس میں بیٹھے ہاں اللہ ولی جن ویکھو گے نا ایک پیاب سمجھ گے سب تو وے گار گا. دوسرا آخ گابا سم پیوکو پا کرو سمیا سا کل ہے میرے اس کوئی عقل نہیں ہے جن ویکو گے وہ نیاز مندی دے کل میں بولنگ اوی نہیں تے ساڈا کم الٹ پھر سکویاں کا تے سارا ہی الٹ سمجھ گے وہ نہ جنہوں چےڑو گے زمانے کا ترین بے وقوف ہونا نا انہیں تو پاگل میں سیاٹ yes, yes, yes, yes, ود بے چف ہونا انہ چگڑ دا پتر آپ سیاح سمجھے گا yes, وہ نہ مراد کا یہ سفت نہیں سیا بندہ آپ پاگل سمجھتا ہے سمجھ آ گئی نہیں کہ کوئی نہ جن نے جنڈے حکومتی ایک نمبر بے وقوف نہ مراد جن نے افسر سمجھ گے کی میں ہی سہنا یہ ساری دنیا پا جائے تو اگلے دن اللہ تعالیٰ فگلو کرم جگڑا سی سید مدسر علی شاہ صاحب کا بھابیاں پتا ایس پی ڈی ایس پی بلایا سڈیا شاہ صاحب بھی میرے بھائی اور چلے گیا سال صاحب اللہ تعالیٰ فضل فدل والے ہوں درویشہ کو بہن والا بندہ ہوئے ہوئے وہ اوی گلیں ماریاں وہ ایس پی دند ہی کھٹے ہو گئے اندر کول بولے ہی نہ جاوے میں اندر گل کی اللہ تعالی کے اور سارا دا سارا عملہ بدھو بنیا بیٹھا ایک گل کرو پاگو دجے ایمان ویکنگ کمانے کھوتے کٹھے ہوئے جی قسم خدا دی چڈو نا مراد نو ہی فارغ نے دیکھ ہی فارغ نے صرف بیٹھے نال نے کلاشم کو بس یہاں سورا کو نہ ہومانے چٹ بھی بہان جوگے نہیں ایک چگل بدھو جی یہ کوئی اکل کی ہوتی اگر الما کے نا بھائی وڈے تو, بڑا تو من خان اور موٹی جی گل دسای بے وقوفی کی اگلے دن میں دریائے احمد شریف اٹک تقریر کر کے آ رہے سا دو گیا سڑ سیاں وڈیا یہ تو لاہوروں उसे गी रोक लई मूत्र हूं उन्होंने अफसर उन्होंने वो आता नीचों उतर नीचों चलान होगा चलान होगा चलान खाते हो गा। जी ये शीशा रन किया हुआ है बाहर से कुछ नजर ही नहीं आता यह तो चलान होगा बस मैं बाबा गुस्सा चढ़िया हूं جو کچھ میں آخنا سی جو کرنا سا اللہ تعالیٰ نے جو کرانا کرا خیر ہو گیا میں آخر میرے ایک سوال دا جواب اپنے اتوں تو لے کے تھلے تک سارے عملے کو لایا میں میری دبان ونڈ کتیاں کے چڑھ دیا انج میں آخر کتیاں کو لڑنا لڑن لڑن کو نہیں بندے دا کم نہیں بندوں والا کم نہیں گل دا جواب گل لڑ دے تو سواد بڑا ہی میرا ایک سوال صرف تروڑ دے کی بھائی توں نہ ترساں پہ آخ د جے گی کا شیشا رنگیا ہوے تو پھر اندروں دستا نہیں تو لیا چلا نہیں تو یہ دس بھائی ساریا اے سی والی گڈیا جہیا اندروں کپڑے ایڈے ایڈے, ایڈے تلی جوٹے تنگے ہوں گے نہیں گرمیا چت بھی نہیں کرتے ماسا کپڑا ہٹن نہیں دے بھائی سیک اندر آنا میںتری دیا تو پوچھو میں سارے خندیران گل کرنا پوچھ کے جاب چاہے رنگ کھستا جا رائی جنا موٹا کپڑا ٹنگی کلائی دس پہن مکار انج آخو صرف لٹن دا ایک طریقہ وہ سیانے اندر ہے نا بھائی جرد بڈی کٹنی ہوے تو مڑ آٹا گنتی ہلدی کیوں یہ صرف آٹا گنتی ہلدی کیوں والا قانون ہے کانون نہیں اور پھر پٹھی دے پٹھیان دا کام وے دن کپڑے بند बिल्कुल कपड़ा नाल कपड़ा टंगे होना और दारा विथ नहीं आनी रात फिर फिर कपड़े पास टंग देने ने, बंद कर देने यानी टंग देने ने एक पास है। फिर शीशे साफ फिर कपड़ा शीशे अगे ना आवे जे आ जाए तो फिर चलाने <laughs> बेचारे साकलो पैदल च बढ़ गए जिन्हों पूछ ड्रैवर नोटरवे वाली पुलिस बहुत अच्छी बिल्कुल थां कर लेंगे सौ पंजाब नहीं होंगे जो दूजे ने ते सूर ने नहीं रहे तो ट्पड़ नहीं देंगे ये बड़े चंगे एक किसी की मनते नहीं सुबहान دوجا تھانمانہ اسے تیجا رشوت نہیں لے میں آ مراد لین کی لڑ کہڑی یہ بان جی ہزار روپیہ تنخواہ پھر جرمانے رکھے گئے نے دو سو تو ہزار تک حکومت نو اے جو لٹن اتلے کھان وہ یہ ہزار دیسی گڈیاں آرام نالے جناب تو مر یہ ویخ بھائی دوسری پولیس والوں کا لکما سی ایڈا سارا دس سگریٹ بھی جان چی سور جن و سکھا بھائی جنہ وا جانور اڈی وی خوراک جدر کا منہ چھوٹا تو شیر دا تے سمندری گھوڑے دا اس تو ہی وا مو یہ ہوگر مچھ نہ مراد کاستے رپئیے پجاہ راضی ہون جان سو تو لے کے پندرہ جناب تین تین ہزار تے سات سات ہزار تک چا پھیری کھڑے ہیں یہی لوڈ تے راضی تی ہو لیکن اوتری قوم بچارے اکلوں فارغ ایمان پتہ نہیں کنند رونا روئیے اتے تندہ نہ روئیے وگڑیا ہوے ایک تو سمجھاوے ویڑا بگڑیا ہوے ویڑا مڑ سمجھا اتنے کیڑا ایسی عجیب بکریے بگیال کے منہ زخمی ہو چریج پڑیت کے خوش ہوں پی آ کے سونا بگیال یہ پہلے نو بگیال چنگا اے بے وقوف قوم دا حال سمجھ جو نہیں جی فرمائی <تصفح> <اللہ> <تصفح> تو اور کیا کلندر اقبال ایو میں تو نہیں آدہ اقبال فرماندہ شیاتی نے ملو قیت کیا کھو میں وہ جادو شیاتی نے ملو قیت کیا کھو میں جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہے پیدا رہو بولو سب خیر اچھا گل پہ سنا سر وہ لتاڑ گیا نا پہلے تو بڑا چڑیا طوفان سلاب پیا پتہ نہیں پانی پیا جن اگوں اللہ تعالی فضل پہ ویکیاں چنگیاں ستری ان پتہ لگ گیا بھی کم آئی کوئی سمجھا تھا کوئی ہو حضرت پہلو تو ہے سنا افسر بلاو جی بلا بلا جلو اوم اوم اوگ او کر بڑیا تو میں دبیا نہ تو گلا میں سنا چڑیاں پھر میں جی میں بھی سیت میں اگوں ہاتھ چ بنیا میں سیدہ ایک سید حسین نہیں جی جزید پتا نہیں نال بن گئی ہے حضرت صاحب پھر ایسا ایسا ہی سیدھا ہوگا نا میں کہہتا ہی سیدھا ہوگا میں ہوں ٹھیک ہے ہوں سمجھی خر سارے ڈنگی دے پتر متے لگے تو سور بن گیا بغیر تو اکل عقل جی اکل سیکھنی یہودی کے بوئے سکول چو نہیں لبنی اکل سیکھنی مستفا دے غلام دے دروازے تے. شرد جو سڈے سارے ایڈے پاگل نے انہ کا استاد کی ہونا وہ کاگل حکمت مخافت اللہ میرے آکا نامدار سل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کا مڈ اللہ کا خوف ہے اللہ کا خوف اوسی عقل اوسی اللہ کا خوف نہ آئے تو اقل کدی آ نہیں لوپیا ٹوپ سے پوپ بوٹ سب یہ ڈرامے نے لٹن دے دہشت دے دہشت گرد دہشت گرد لوگ نے اسے نے جی پی گل انساف تے تو کتیا کھوتیاں پی گل کر ایک سوال دا تصا جا کے پورے افسران تو ایک سوال کا جاب کہ جے شیشے گڑی دے گی نال جرم ہے تو کپڑے ٹنگل جرم کیوں نہیں جے شیشیاں تو نہیں دستا رنگے ہو تو کپڑے ٹنگے ہونے پھر کتوں دستا سمجھ آئی نے نہیں, نہیں دعا کرو اللہ لال مشکل کشا ہے علی در تو پڑے والی اچھا بش برطانیہ والے نہیں لا لاکھ نہ تیلاتے سڈا مشکل کشا ہے علی بھی مل جلی آیا سونا اے پا علی اے بہادر تیر جلی ساڈا مشکل کش قسمت والی ساڈا مشکل کشاں ہمیشہ بھلی is to be empty. پچھیا ہاں ونڈ رہے ہوں پوری نہیں پی ہوں جڑے پورے وقت ماشا جا گارا نہیں سن تیری تکلیف ستم دکھ گارا نہیں سن کرتے وفا آتے چھیتی کرو لے جاؤ ہوں تو ویس کھا روپیہ لگتا آدھے نک ہرونا باد پاس میرا بے لوگ رشتے دار سارے آدھے تو دین کی وجہ پرے ہو گئے پیو دشمن بن گیا سارے سارے چھٹی کھڑے ہوبر میں خبرا بولیا سب منافق میں موت بہار آ, ا…> نا نا. سارے چھٹی کھڑے چیزیں ہاں تو میں تینوں چڑھ لے پہ من چنا ہے تو پہلو آپ ہی یہاں چڑھ لیجیے مزہ نہیں آیا دلہ دلہنبر وہ برابری درج ہے نا کتی دن زیور عبادت علاحی نہ منگ رہے ہو گروس منگے زیور ملنے اللہ دے قرآن. رب دے قرآن قرآن ت do it.